اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انني امنت ان اعبد الله مخلصا له الدين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 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَغْنَيْتُم يَوْمًا قِيَامًا ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وألابوا إلى الله وألابوا الله لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادًا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم مِنْ من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعار الحمد للہ و سلاد رسول اعلی رسود اللہ ولی و اہل بیت ہی و صاحب ہی و منف سدا بے حدی ہی بسار اعلی نہ الہیوم دین اماب سورت الظمر کی تصویر جاری ہے آیت نمبر گیارہ سے آج آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی ونف ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرتو ان تو ان اللہ مخل ص اللہ الدین قل کہہ دیجیے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 تو کہہ دیجیے انی امیر بے شک میں حکم دیا گیا ہوں یہ انہیں حرف تاکید جس سے کلام میں اور تاکید اور زور پیدا ہو گیا یعنی بلا شبہ بلا شک بے شک میں حکم دیا گیا ہوں ان یہ کہ میں عبادت کروں اللہ تعالی کی حکم دینے والا کون ہے اللہ رب العزت اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا عقیدہ کو میرا ساتھی فہم نہیں ہے نہ یہ ذوقی عقیدہ ہے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 اور لوگوں کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کرو اس سے زیادہ تو سیل سورہ آراف میں کل ان نسلاتی و نسخی و مہیا و رب المین بزار کا کہہ دیجیے کہ بے شک میری نمازیں اور میری قربانی عبادت کی دو قسمیں بدنی اور مالی نماز کا ذکر کر کے اشارہ کیا بدنی کی بازات کی طرف اور قربانی مالی و عبادت ہے اس سے اشارہ دیا مالی کی بازات کی طرف اس میں ساری باتیں آ کہ بے شک میری تمام بدنی و عبادتیں ہیں اور تمام مالی و عبادتیں باتیں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 سجدے ہیں رقوع ہیں قیام ہے تشاہد ہے نظر و نیاد ہے قربانی ہے یہ ساری عبادت اللہ کے لی غیر اللہ کا ایک ذرے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی حصہ نہیں اور یہ صرف حکم نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بس ال من اور سلنا من قبل من رسولی اجعلنا من دون الرحمن علیہ حتبور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے قبل انبیا آئے ان سے بھی سوال کر لیجئے ان سے پوچھ لیجئے ان امبیا کے دور میں ان امبیا کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا سارے انبیاء سابقین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 ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت کا انکار کرو یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے ندیر اسلام کی حدیث ہے المبیا اخبت اللہ انبیاء آپس میں اللہتی بھائی ہیں اللہ بھائی وہ بھائی جن کے باپ ایک ہو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 لقت خان الکمفی رسود اللہ اس وقت الحسن یہ بات پتھر پر لکھی ہے کہ تمہارے لیے صرف رسول اللہ اس وقت حسن ہے. مکمل نمونہ وہ عمر تو یہ انقون اول المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اول مسلم بن جاؤں پہلا اپنانے والا پہلا نیکی کرنے والا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 مر تو اب بدل مسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلم بن جاؤں ہر عمل پہلا اختیار کرنے والا میں ہوں پہلے میں عمل کروں گا پھر وہ آپ تک پہنچے گا قل اینی اخاف انسائی تو ربی عذاب یوم عظیم میرے بیگمر یہ بھی کہہ دیجیے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان سی ربی اگر میں نے نافرمانی کر دی اپنے رب کی میں کون ہوں حبیب اللہ خلیل اللہ انا سید ولاد آدم پوری اولاد آدم کا سردار قیامت کے دن مقامی محمود پر فائز اول شافع اول مشفع لواول الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا مگر میں ڈرتا ہوں کس چیز سے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 احمد کے دردناک ذاؤ کہ مجھے بھی خوف ہے تو بھی میری آپ کی کیا حیثیت ہے جس شخصیت کو اللہ تعالی نے حبیب اللہ اور خلید اللہ کا اور پوری اولاد آدم کا سردار قرار دیا یہ اس کو یہ بات کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہو یہ لوگوں کو بتاؤ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 اللہ زخنا کا ذیف الیاتی وہ اگر آپ ان کفار کی طرف جھک گئے تم دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیں گے اور موت کے وقت بھی مرنے کے بعد بھی ڈبل عذاب دیں گے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے ہمیں اللہ کا خواب کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کل اللہ اعبد آبد مخل صدینی کہہ دیجیے پھر کہہ دیجیے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے خالص رکھتے ہوئے یہ آبد فیل فائل اور اللہ مفول مفعول کی تقزیم سے کلام میں حسر پیدا ہو گیا اس کا ماں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں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 فار سے بخاتے میں فاگ دوں ماشے تم بندو نہیں پس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا فاگ تم عبادت کرو ما تم جس کی چاہو من نہیں اس کے سوا اللہ کے سوا کیا کرتے تھے شرک کرتے تھے اور اپنے آل و عیال کو بھی توحید سے روکتے نبی السلام کی تاب سے روکتے انہیں بھی شرک پر آمادہ کرتے ان کے دلوں کو بھی بتوں کا گربیدہ بناتے خود بھی جہنم کا ایندھن بنے اور اپنے اہل و عیال کو بھی تو بھی فرمایا کہ قل کہہ دیجئے ان الخاسرین اللہ دین خسرو انفسم و اہلیم یوم القیام حقیقی خسارے میں کون ہے ان الخاسرین بے شک حقیقی خسارہ اور مکمل خسارہ اللہ ان لوگوں کا ہے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 اللہ تعالق الخسران المبین خبردار یہ کلمہ تنبی کلام میں اور زیادہ زور پیدا ہو رہے ہیں کہ یہی خسران مبین ہے واضح اور کلم کھلا خسارا کوئی خسارہ اس خسارے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ خود بھی جہنم کا ایندھن بن جائے اور اپنے آہ و آہل عیال و کو بھی جہنم میں جھونک ڈالے خود بھی توحید قبول نہیں کی اہل ویال کو بھی قبول توحید سے روکا خود بھی خسارے میں اور اہل بھی خسارے میں یہ خسران مبین ہے خسران مبین بڑا واضح خسارہ ہے یہ کہ ایک بندہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے عقیدے سے جہنم کا ایندھن بن جائے اور وہی عقیدہ اہل یال پر پیش کر دے وہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائے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 اور توحید کی طرف آ جائیں اس کے نبی کی رسالت کی طرف آ جائیں اور ان میں قبول کا مادہ پیدا ہو جائے اللہ ڈراتا ہے ان تنبیہات سے اپنے ان کے لیے جن کے دلوں میں تقوا ہے اللہ کا خوف ہے اور اگر اللہ کا خوف نہیں اور انسان بے دریک گناہ کرتا ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو پھر یہ خسران مبین کلم کھلا خسارا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 فرمایا کہ بلدین اجتنبود تاغت ہے وہ انا لہم البشر اور وہ لوگ جو بچ جائیں تاغت سے بلدین اور وہ لوگ اجتنبو جو بچ گئے اجتناب کیا ااغت تاغت سے یا بدو ہے یہ کہ ان کی عبادت کریں تاغت کی عبادت کریں تاغت کے بارے میں سب سے بہترین کلام ابن قیم رحم اللہ نے فرمایا تاحود یہ توغیان سے ہے نا تغیانی. تغیانی کا من حد سے بڑھ جانا یا کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا کوئی بندہ اگر خود بڑا ہے تو وہ تاحود بن گیا اگر آپ نے بڑھایا تو آپ نے اس کو تاحود بنایا ہو سکتا ہے وہ اس سے بری ہو کتا گوت عبادت میں بھی اور اطاعت میں بھی عبادت بھی اللہ کا حق ہے اطاعت بھی اللہ کا حق ہے رسول کی اطاعت اس لیے کہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے وایم سے کون اللہ وہی رسول نہ صحت وہی ہے اللہ کی وہی پیش کرتا ہے میوسی رسول افغدہ تھا اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی من اطاع محمد فقد اطاع علیہ صحیح بخاری کے عزیز جو محمد کی اطاعت کر لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے عبادت میں بھی اطاعت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کسی کو معبود بنا لینا آپ نے اس کو تاغت بنا دی یا آپ اس کے ذریعے تاغوت کا شکار ہوگا تو کا شکار ہو گیا یا وہ بندہ خود اپنی عبادت کتاب میں تھے جیسے نے تاغوت ہے بہت بڑا تو خود اپنے آپ کو پیش کرنا اپنی عبادت کروانے کے لیے یہ تاغوت بننا ہے یا کوئی بندہ کسی کو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 اور آپ کسی شخصیت کو پورا اطاعت کا حق دے دیں تو آپ اس کے ذریعے حد سے بڑھ گئے یا کوئی شخص اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کرے میری بات مانو صرف میں تمہارا لیڈر ہوں تو وہ تاغوت خود بن گیا تو جو لوگ بچتے ہیں تاغوت سے جو بچے تاغوت سے یا مدعا کہ اس کی عبادت کریں عبادت پوجا کا نام بھی ہے اور عساعت کا نام بھی ہے. آپ جس کی اطاعت کر رہے ہیں کوئی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں آف اور تخت الاح ہوا ہو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لی ہے تو خواہشات کو لوگ سجدے نہیں کرتے صرف خواہشات کو اپناتے ہیں اطاعت کرتے ہیں نفس کی خواہشات کی اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیے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 رجوع اختیار کر لیے اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے اسی پر توکل اسی کے لیے اخلاص اسی کی عبادت اسی کے اطاعت جڑ گئے اللہ کے ساتھ رجوع اختیار کر لیے لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے خوشخبری بشر عباد بس بشارت دے دو میرے بندوں کو عباد آپ ان کی جمع میرے بندوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو بندوں کو اللہ دین القول جو سنتے ہیں باتوں کو سنتے ہیں باتوں کو یبیون آسان ہوں اور وہ آسن کی اتباع کرتے ہیں ان کے اندر بصیرت ہے انہیں معلوم ہے ان باتوں میں آسن بات کون سی سب کچھ چھوڑ کے احسن کی اتباع کرتے ہیں آسن کو مانا سب سے اچھی بات اور سب سے خوبصورت بات ہے وہ احسن بات کیا ہے نبی الاسلام کا خطبہ معروف خطبہ اما بعد الفین آسن الحدیث کتاب اللہ وہ آسن الحدی حدی و محمد انصلی اللہ علیہ وسلم کہ احسن کتاب کتاب اللہ ہے احسن کلام کلام اللہ ہے اور احسن طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے ان کے اندر بصیرت ہے اس احسن کی اتباع کی باقی ہر چیز کو ٹھکرا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں صرف آسن کی تباہ کرتے ہیں اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے کئی لوگ ان کے سامنے قرآن بھی کھلا ہے حدیث بھی کھلی پڑی قبول نہیں کرتے ایسی ان کی مت ماری دی. قبول نہیں کرتے حالانکہ حق سامنے بات ہے قرب قیام جب دجال آئے گا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 نور بصیرت دے گا جس کے ذریعے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے تمہیں پتہ چل جائے گا باطل کیا ہے اور آسن کیا ہے تو بند خوشخبری کے مستحق ہیں جو باتیں سنتے ہیں ادھر ادھر کی لیکن کس کی اتباہ کرتے ہیں آسن کی اور آسن شہ کیا ہے آسن کلام اللہ کا کلام ہے اور آسن طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ اولا کلین اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی یعنی ہدایت اس آسن کے اتباع پر ہے قرآن کہتا ہے ان تحدت اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے تو رسول کی پیروی ہی ہدایت ہے رسول کی اطاعت ہی ہدایت بلاک ہم اول الباب یہی وہ لوگ ہیں جو اقلوں والے ہیں الباب لب ان کی جمع اقلوں والے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 لیکن ساتھ حد متعین کرے گا یہاں سے لے کر وہاں تک لوگوں کی سفارش کرو یہ سارے موحدین کھڑے ہیں موحد ہیں مگر گناگار ہیں آپ سفارش کرو میں قبول کر لیں گے لیکن کسی شرک والے کی شفاعت کا آپ کو بھی قتل اختیار نہیں تو آپ سفارش کر سکتے ہیں کسی کو نکال نہیں سکتے آپ کا کوئی تصرف نہیں ہے لاقن لذین تقوربا ہوں لحم غورف المنفوق ہے غورف لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کمرے ہیں جنت کے اندر من فوق غرف المبنی ان کمروں کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے غرف المبنی بنے ہوئے بڑے مضبوط اور بڑے خوبصورت اور عمدہ ان کے محلات ہیں اور محلات کے اوپر بھی محلات ہیں نبی اسلام نے محلات کا ذکر کیا ہے وہ کیسے ہوں گے فرمایا کہ ایک انچ سونے کی ایک انچ چاندی کی اور گارہ جنت کی مسک جس سے خوشبویں پھوٹتی ہوں گے جنت کے جو گھر جو محلات درو دیوار سے خوشبویں پھوٹیں گی اور جو اس کے کنکر ہوں گے ہیرے جواہرات کے جو اس کی مٹی ہوگی جعفران کی اور جنتی ہمیشہ نعمتیں پائیں گے کبھی معرومی نہیں ہوگی ہمیشہ رہیں گے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 اوپر اور بنے ہوئے کمرے بہترین کمرے اور تجری من تحبر انہار اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی بلند و بالا کمرے بھی ہوں گے نبی رسلان کی ایک حدیث ہے ان جن لا ہو راسن فوکا ہوں بال جنتی اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے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 اللہ تعالیٰ وہ توحید کا سچا تھا عطا فرما دے اور جو اس کے وعدے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جو شرک کرنے والے اللہ ان سے ہمیں بےزار رکھے بےزار رہنے کی توفیق عطا فرما دے اہل توحید سے محبت ہو اہل شرک سے نفرت ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بارک اللہ فیقم بخر زاوان الحمد للہ رب العالمین